کاکا اے گو تم اللہ اور اس کے رسول پر امان لاؤ اور رسول کی تظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو